علمایا اہل سنت کی تقاریبی کیسٹوں کا مرکز رضوی کیسٹ ہاؤس مکتبہ رضائے مصطفیٰ چونک داروسلام گجران والا نور نور وسی نانورسی کو دور آمین یا رلا فأعوذ بالله الصمي العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ بِإِعْطَاءِ صَفْهِ إِذْ مَرَسُولُ اللَّهِ صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله نبيه الكريم عليه وعلى آله أفضل الصلاة والتصليم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا سلوال وسل وسلم تسلیما تو والسلام ملئی یا رسول اللہ ولا عال و یادی دے بل سلا تو سلا ملک ولا آلک وا سہ یا سب یا کا زمانہ گ ند ویک سمانیا سپری عید کا زمانہ آ گیا عید نبی لب پہ خوشیوں کا ترانہ گیا لب پہ خوشیوں کا ترانہ لب پہ خوشیوں کا ترانہ آ گیا نو مائے سل کی دوم نو مے سلے والا کی دوم ہے وجد میں سارا زمانہ آ گیا وجد میں سارا زمانہ آ گیا وجد میں سارا زمانہ آ گیا اور ہر ستارے میں بڑی ہے روشنی کلی کو موس قرآنہ آ گیا ہر کلی کو مس قرآن آ گیا ہر کلی کو مس قرآن آ گیا کا زمانہ آ گیا لب پہ خوشیوں کا ترانہ آ گیا لب پہ خوشیوں کا ترانہ آ گیا شاد ہوں تو پر ہے نات مصطفیٰ بخشش کا بہانہ آ گیا ہاتھ بخشش کا بہانہ آ گیا ہاتھ بخشش کا بہانہ آ گیا نب کا زمانہ آ گیا لب پہ خوشیوں کا ترانہ آ گیا صلاح د آلہ و سہادہی صلی اللہ علیہ و سلامہ سلا تم و سلام, و سلام یا رسول اللہ اللہ اللہ تبارہ تعالی جل جلا و عام نوالہ دی ہمد و صلاح و بعد نبی عالم شہر بن آدم تاج دار دو عالم مختار دو عالم نور مجسم شفیع معظم رحمت دو عالم جناب احمد مشتبہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلام آدی بار گاہ بے کسپنا دن ہدیہ تنگ توحفہ تنگ درود و سلاد و سلام دار نظرانے عقیدت پیش کرنے تو بعد اللہ کریم گلا جلالہ بے حد و بے حساب شکر ہے جس نے سانو دوبارہ زندگی دے اندر اے ماہ شاہ شہر سرور ربی الاول شریف نصیب فرمایا اور اپنے پیارے آتا مولا دیا عزمت اور دے گیت گانے دی گا محبوب دے نام دے چرچے کرنے دی توفیق اکا فرمالی ربی ال چن چڑھا مسلمان آنے اہل سنت کے باغ بہار آ گئی میرا مل کے کہہ دو سبحانند اور میںنا ہوں کہ الحمدللہ سنی حنفی بریلوی مسلمان کے باغ بارہ مہینے ہی بہار ہوں اور ربیل الاول شریف دا مہینہ ربیل اول کا مان آئیے پہلی بہار الحمدللہ اے پہلی بہار اور پہلی بہار والا مہینہ اس بہار ہر سنی بریلوی مسلمان در اور سرکار کا کلمہ پڑھنے والے حضور علیہ سلات دے سلام آشق آپ دے نام لیوا سنی ہنسی بریلوی مسلمان خوب چل چڑھدی ربی الاول شریف دا چن مبارک دیکھ دیکھدی اپنے اپنے گھر اپنے اپنے مکان نب دیا گھروں نسجد نلیاں بازار نقیا اور جلوس مبارک دی گزرگاہ خوب اچھے اور سونے طریقے نہ سجانا شروع کر دیتا ہے اور لنگر پکا پکا کے مٹھائیاں تیار کرا کے لڈو شریف دا تبرک تیار کرا کے اپنے اپنے ڈیریا کے اپنے اپنے گھر میں سرکار دا میلاد منا کے سنی حنفی بریلوی مسلمان اپنے آقا مولا صلی اللہ علیہ کا وسلامہ دیا پیاریاں میلاد دیا محفل کرا کے اپنے ایمان دیا کھیتیاں ترو تازہ پرواروں اور اس پیارے محبوبے کری علیہ تحیت و تسلیم دا ذکر خیر آپ دی آمد آمد کے تسکرے آپ عظمت و شان دے کے کسیدے دے نہیں اور کائنات والیا جہان والیا اکٹھا کر کے اس بات کی اطلاع دے رہے کہ سارے آقا مولا کملی والے سلح ہوا نہیں کہ آمد آمد حضور علی سلاق و سلام دی ماہ مبارکہ ربی ال شریف کی بارہ تاریخ تیروار دن سرکار دی اس کائنات میں جلوہ گری ہوئی اور وہ او شانہ والے محبوب دیا شانہ دے, دے گیت گائے جا رہے ہیں کہ جس پیارے محبوب سل اللہ ہوا وسلم کر سلا عزمت اور شانہ دے گیت اور آپ دی آمد آمد دے تذکرے صرف اج چودوی پندرہویں سدی کا سنی حنفی بریلوی مسلمان ہی نہیں کر رہا بلکہ اپنے اپنے علاقے میں اپنے اپنی قوم کے سامنے اور اپنے اپنے ہواریاں سامنے حضرات امبی کرام علیہم مسلات اور تسلیم بھی میرے اور آقا دی کی آمد آمد دے تے دی عظمت و شان دے چرچے کرتے رہے داری نالج کرنا اندر بیان موجود ہے اور بالخصوص اللہ دے جلیل قدر تیرمبر حضرت سیسا لی سلا تو سلام اللہ درحق ترمبر اور عزمت والے ترمبر اپنے ہواری نو جمع کر کے اپنے کام نو جمع کر کے اپنے ہواری نو ارمننے والیاں نو اپنے قریب بلا کے اس بات دا اعلان ایلانہ نے اٹھا کے دیکھو انجیل استابے انجیل ادر بیان موجود ہے کہ ایسا علیہ تو سلام اپنے ہواری جمع کر کے اس بات دا اعلان فرما مارا نے فرمایا اے میرے حواریوں سنو میں تو آگے جا رہا میں تو آگے جا رہا ما, اور میرے تو بعد جیلا آن والا رسول آ رہا ہے آن والا جیلا نبی آخر الزمان آ رہا ہے فرمایا او بڑا طاقت والے او بڑیاں شانہ تے عزمتان دا مالکیں فرمایا میں اس پیارے رسول نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم دی دیا جتیاں دی کرنے صافنے قابل نہیں اندازہ تو میرا یہ کہہ کام کر سنو مسلمانوں اپنے آقا مولا دی آمد آمد سے خوشی و مسرت اظہار کرنے والے ہو اس نعمت پاک سے اللہ کا شکر ادا کرنے والے سرکار دے غلاموں ذرا جھوم جاؤ یہ بات سن اللہ دا شانہ والا پیغمبر او عزمت والا پیغمبر سیدنا نہ علیہ علی والسلام تو سلام جنہ کی عزمت و شاندہ تذکرے میرے اور تے آقا کملی والے وَدُّوحا دے چہرے والے وَلّے یا پیار یا والے وَالْپَجَر دی پیاری پے شانی والے یا سیند یا مبارک تے سونے دنبا والے علم نشرا دے پیارے سینے والے وَمَا جَنْتِ قْوَنْ لَحَوَا دی پیاری تے سونی زبان والے وَلَا سر دے پیارے دمانے والے لَحَمْرُقَا دی پیاری جان والے یَدُلَّا دے مبارک تے سونے پیارے حتھا والے وجہ کے نورانی مبارک چہرے والے ہبی اللہ علیکہ یا رسول اللہ اوہ شانہ والے محبوبتے نازل ہوئی پاک کتاب قرآن پاک دندر اوہ پیارے ترمبری ساری صلات و سلام دیا عزمتار شانہ دے تذکرے اسلام آجو نے فہمایا انگی اخلق لکم میند طير كحرت طير فعل فخيه فيكون طير ام الله الابرسة واهي الموتى باذن الله بے ماتا کو لونا رد رونا پی بولو ذرا گج کے کہہ دو سبحان اللہ اچھی آواز نل کہہ دیو اے میری بات نہیں کسی سننی بریروی دی والی میں دین دی بات نہیں اے رب دا پاک کلام اور شانہ والا پیمبر اپنے ہواریاں نو جمع کر کے میرے اور تڈے آکا نبی آخرو جمع صلی اللہ علیکم سلامہ آمد آمد آمدرے آپ کی ازمت تو شام دے چرچے اپنے دے سامنے پہ کر دے جس پیارے پیغمبر عظمت دے تذکر میرے اور تڈے آکا کی پاپ کتاب قرآن پاک دندر موجود ہے آج فرماؤ فرمایا میں مٹی لے کے پرندیاں دیا مورتا سورتہ بنانا پھر اور پھوک مارنا بے ملا بن جا دے الا نال میں مردے بھی زندہ فرمانا اور پنجو کام آ لے آن والا آگے ویسے ساری کہنا کہ تہ کروں کھا کے آ شا تری جگہ گھر چاجو یا غائب دیا خبر بھی دے دیں یہ شانہ والے ترمبر سیدنا نہ عصال عشلا تو سلام اپنی نو اپنے ہوں نو جمع کر کے اس بات کا امان پروا رہے اے میری میری اے میرے ہاری میں کوا رہا وا میرے تو بعد جہاں آن والا رسول آ رہا ہے بڑی طاقت دا مالک بڑی عظمت دا مالک بڑی دا مالک ہے فرمایا او ایڈا سونا شانہ والا رسول ہے کہ میں اس رسول دیا بھی صاف کرنے دے قابل کا اسی کے آخو اور میاں کوئی معمولی بات ہے ایڈا شانہ والا پیغمبر میں اس نبی آخرو سم جی جتیاں بھی صاف کرنے دے قابل نہیں اپنی کام رو جمع کر کے اس بات کا اعلان فرما رہے ہیں کہ اس محبوب دیا جتیاں بھی صاف کرنے کا قابل نہیں ہزار توجہ فرماؤ شماری دے پروانے ہو کملی والے آقا دے دیوانے تے ہو سرکار دی شان و ازمت کا بیان سن کے اپنے ایمان کرنے والے مسلمان توجہ فرماؤ جدو اللہ دے پیارے پیغمبر نے اس انداز دے دے نال نال اس شان دے نال میرے تے دے آقا دی شان و ازمت تجکے کیے گے کہ میں اس محبوب دے جتیاں بھی صاف کرنے کے قابل نہیں تو اے بات اپنے دے سامنے والا گی کہ جس پیارے مابوب نے جوڑے جس پیارے محبوب دیا حضرت عیسیٰ فرماندے نے میں صاف کرنے دے قابل نہیں جڑے جوڑے جی نالے نے مقدس جی جبارک دی و شان شانس ماہستے جڑا امامہ شریف گا اس امامہ دا شان کی ہوا جی جے جوڑیاں یہ شان ہے کہ یہ شانا والا پیغمبر کہڑا جہد بارے چلنا قرآن کندہ انلی کومن آخل کو لم نقی میں کہ آتی تو الپ کو پی ہے سنئی رم دے ار ملا سبری ال آپ هُوَ الأَبْرَصَ وَأَهَيْلَ الْمَوْتَ بِإِذْنِ الله ماتا کو لونا آیا آزرا رب دا کلام والیاں دے خلاف نبی پار خوشی سے مسرت کرنے والیاں دے خلاف تر تر کرتا دا رہنا گندے خودے گندے ڈڈو ذرا تو جو سانوں والا پگ اپنی کام نو جمع کر کے اپنے ہارا نو جمع کر کے میرے تکا مولا کمنی والے والے آلم نشرا دیا سینے والے ماہ یمتی کو پیاری زبان والے بل اثر پیارے دمانے والے لام کا دی پیاری جان والے دے مبارک سونے پیارے ہاتھ والے دے نورانی تے مبارک چہرے والے محبوب ہومے دار انجیل بات ملے مل جاوے میں دعوت دے وا عسائیسانی سلادوں سلام دن والی آ جاؤ آؤ, او دے رحمت نال وابستہ ہو جو جی جی ازمت کسی ایسا سلا تو سلاب بھی پڑھتے میں تہا وا اور میرے تبا جیڑا آن والا آ رہا ہے بولو جیڑا آن والا تھوڑا گج کے آواز آوے جیڑا آن والا جیڑا آن والا آ رہا ہے او بڑا او بڑا طاقتوار بڑا طاقتور انداز اختیار کر کے او بڑا او بڑا طاقتوار اور او بڑی شانو عزمت مال فرمایا کہ میں او اس پیارے محبوب کے جتیاں بھی صاف کرنے بے قابل نہیں اللہ ہوتے کہڑا جتیاں اور کہڑی نہ نے مقدس کہڑے جوڑے او مقدس او سرکار دے جوڑے مبارک کہ جی دے بارے وچ کے رسول حضرت حسن رحمت اللہ تعالی لے حسن رضا رحمت اللہ علیہ آ حضرت عظیم البرکت امام محمد رضا بریلوی رحمت اللہ دے چھوٹے بھائی آپ بڑے محبت بڑے انداز فرمانے پہنے کے جو سر رکھنے کو مل جائے نال پا کے حضو جو سر پیٹ رکھنے کو مل جائے نالے پا کے حضو تو پھر کہیں گے تاج تاجدار ہم بھی ہے تو پھر کہیں گے کہج تاجدار ہم بھی ہے تو میں عرض کر رہا ہوں تھے دوست جدو شانہ والے پیغمبر عظمت والے پیغمبر نے اپنے ہواری جمع کر کے اپنے نو جمع کر کے اے میرے تو قوم کے دلوں کے ہارا دلان, دے دلان اے سوال پیدا ہویا ہوئے گا کہ یارو اور لوکو اور غور کرو جس شانہ والے پیغمبر نے نبی آخر زما بارے وچ آپ دی آمد آمد کے بارے وچ اور آپ کی شانو ازمت کے بارے کیتا ہے کہ میں اس محبوب دے جوڑے بھی صاف کرنے کے قابل نہیں اور جس محبوب دے جوڑے ایڈی عظمت والے نے لوکو تو جو کرو محبوب او دے سارے اقدس سے جڑا امامہ شریف ہوے گا اس امامے دا شان کی ہوگا کیڑا امامہ مقدس کیڑا امامہ شریف جس دے بارے وچ آلہ حضرت البرکت امام سنت مجی میں ملت مولانا شاہ احمد رضا پالو احمد اللہ لے ایسا فرما بیٹا نے تاج والے دیکھ کر تیرام نور کا تاج والے دیکھ کر تیرا امام نور کا سرج کا تائی بول بالا نور کا شاد میرے آقا مولا کمری والے صلی اللہ علیہ وسلم بند کرنا اللہ دے پیارے پیغمبر نے اپنی اپنی قوم اپنے اپنے دے سامنے میرے اور تے آکا دی آمد آمد کا اعلان کیتا حضور کی و تو دے کسیڈے پڑے تو پھر جدو مس ختم ہوتی ہے مجلس برخاست ہوں جلسہ ختم ہو اوئی دے, دے مننے والے پیغمبر دے ڈیریا اپنے, اپنے اپنے گھر اپنے اپنے روانہ ہوں دے نے، اور اپنے اپنے مقام پہنچ کے آنسو بہا بہا کے رو رو کے اللہ دے حضور، اے یہ دعاواں کر رہے یا ہمر راہمین مولا جس پیارے نبی آخر زمان دی، آمد آمد دے کس کرے، اور دی عظمت و شان دے کسی دے، سادے پیغمبرانے پرے نے اور آپ دی آمد آمد دے ہی لار، سادے پیغمبرانے کی تینے، مولا معلوموں دائے، ہوتے پیارا کوئی بڑی شان والائے، بولو تے پیارا کوئی، بڑی شان والا <متلا> ہے یا <متلا> اللہ کرم فرما <متلا> او <متلا> سے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سادی زندگی وچ تیج تاکہ اسی اس محبوب دا <متلا> دیدار وی کریے نالے اس محبوب دا کلمہ پڑھ کے او دے غلام دی بنئی سبحان اللہ ہمتاں اپنے توں بلاندی زبانیں میرے آقا دی عظمت و شان دے قصیدے سن کے میرے آقا آخری آمد آمد اعلان سن کے پھر اپنے اپنے ڈیری پہنچ کے اپنے اپنے گھر پہنچ کے ہاتھ اٹھا اٹھا کے دعاواں کر رہے ہیں بولو ہاتھ اٹھا اٹھا کے پیرا گڑک کے بولو ہاتھ اٹھا اٹھا کے دعوا کر دے پہ رو رو کے آنسو بہا بہا کے کہنے یا اللہ کرم کرنا فضل پڑنا اسے شانہ والے معبوب پیارے نو سادی زندگی ویچ پھیل تاکہ اسی اپنی زندگی ویچ اسے معبوب دا نہ لے دیدار کریے نہ لے عوضہ کلمہ پڑھ کے عوضہ غلام بنیے حضرت شیخ محقق محقق اللہ تلاق شیخ عبدالحق محدث دیل و رحمت اللہ تعالی لے آپ اپنی کتاب جندر بیان فرما دیں کہ جس وقت لوگ انتظار کر دے کر دیں اڑیگ دے اڑیگ دے شیخ دے شیخ دعو کرتے کرتے التجاواں کرتے کرتے کرتے پینے محسوس جدو ہوں ہوں تو جناب ابھی بہت ہونے والے ہو گیا ہوں تو سونا ساری زندگی ہویا نظر نہیں آ رہا تو رو رو کے آواز نے پترو دوڑو بچیو دھر والیوں داڑی دوڑ دے اپنے باپ دادا کریب کڑے ہو جائے حالت غیر ہوں دیکھ کے اکا چاری ہوئے پینے ابا جی سڈے بابا جی اور گھر والے پینے یہ سڈے سر دے تاج یہ سر تار تساں بلایا اصا حاضر ہو گئے کی کہنا چاہتے ہو کی سنی دینا چاہتے ہو کی پروگرام باپ دادا رو رو کے اپنی الاد نوتا بچوں جس سونے دیا ازمت کشیدے دے جس پیارے محبوب دی آمد آمد دے تذکرے اپنے پیغمبر دی زبانی سنے نے او دی آمد آمد اعلان سنے نے او سے محبوب دی وچ اج ساڈی زندگی دی اخیر ہو رہی ہے لیکن او سونا محبوب ساڈی زندگی وچ تے تشریف نہیں لیا رہا سادی زندگی وچ تے آندا ہویا نظر نہیں آ رہا پترو اگر تہاڈی قسمت یاب نہیں ہووے اگر تہاڈی ایڈی لمبی زندگی ہوئے اوہ شانہ والا پیارا محبوب نبی اخر الزما صل اللہ علیہ وسلم تہاڈی زندگی وچ تشریف لے آواں سے پیارے محبوب دی بارگاہ الی جاوے ساڈی طرفو حاضر روکے اے عرض کرنا یا رسول اللہ اللہ مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا جشن عید میلاد النبی جشن عید میلاد النبی نبی کا میلاد نبی کا میلا نبی کا جھنڈا نبی کا جھنڈا مدد ہاتھ کہلے سننے تو جماعت بریلوی دی تو میں کر رہے ہیں تو جو پرواہ مسلمان ہو باپ دادا جنوب سبھی دے دیں کہ ہوں اسی تو چلے ہوں ساری زندگی دا اینڈ ہو رہا خیر ہو رہا ہے سولہ تشریف آیا نظر تے نہیں آ رہا پھر وہ باپ دادا اپنی اولاد نو بلا کے تو جو میرے ہیں اپنی اولاد نو بلا کے گھر والوں نو بلا کے بچیا نو بلا کے اے وسیعت میں کر دوں پتروں او کاروالے ہو اگر تو آدھی اے دیلمنی زندگی ہووے اگر تو قسمت یادی ہووے او شانہ والا مابوب تو آدھی زندگی وچھ آ جاوے چھے سونے مابوب دی باہر جاوے حاضر ہو جانا چھے حاضر ہو کے اے عرض کرنا یا رسول اللہ کی کہنا رسارے بولو رسارے بولو گڑا جڑا نبی پاک کا امتی اور غلام ہے گج وج کے بولو کی کہنا کہنا یا رسول اللہ پتہ لگتا ہے کہ اے یا رسول اللہ کہنا اے کوئی چودوی صدی مسلمانا بھائی کم نہیں اے کوئی جناب دی رنازی مسلمان کا طریقہ نہیں بلکہ پہلے نبیان دے او ایماندار امتیاں دا بھی اے ہوئی طریقہ یہ کہ او بھی کہتے سن یا رسول اللہ یا رسول اللہ کہ کے نبی آخر اس ماں سلسلام یاد کرنا اس شروع تو لے کے اج تک تمام ایمان تے ایماندار دا عقیدہ وکیرا آخلا پترو محبوب پیارے دی مارکی اگر تو زندگی تی سونا جائے جا تو کہنا الہ پیارے رسول ترتار تو مرد ماں در انتظار تو مرد سلام ماں بیرو مارا درگلا ماں نے خود بشمار بویر گل چادر ہو کے سادی طرف یہ ارض کریو آکیو ماں در انتظار تو مر دین ماں درل تدار تم سالام ماں گار باپ داد اڈی دا اپنی زندگی کی اخیر کر گا ہے اور دنیا تو جانے تو چند لمے پہلے یہ وسیعت کر گا سر کہ سوڈے بابو کہنا کبلی والی سڈے باپ داد اپنی زندگی مکمل کر گئے فوت ہو گئے دنیا تو کوچ کر گئے اور دنیا تو چند لمبے کہ اللہ دے دیا کملی والے ہاضر ہو کے کرنا سلام مار بپ جیرو مارا در غلامان خود بشمار کہہ لو کم والے آقا سونے ہو اور باپ دا, دا, دا غائبانہ سلام اپنی بارگاہ قبول فرما لو اور باپ دادا دا نو اپنے وچ داخل فرما لو آؤ سرکار کا نیلاج بنا والے ہو حضور علیہ سلا تو سلام دی آمد, آمد تے جشن ملاق دے تذکرے کرنے والے سرکار دے گلاموں توجہ فرماؤ کہ تازہ ندیاں امتی اس طرح میرے آتا دی وچ آکا کی اڈیق دعاواں کردے التجاواں کردے تمنا کر دے کردے رہ کر آرزو کردے رہاش کرتے رہ تڑپتے رہ اور سہتے رہ اڈیق اڈیق کی اپنی زندگی کی اخیر کر گئے اور یہ وسیطا کر دے دنیا تو تر گئے لیکن آؤ ذرا اپنے مل ذرا توجہ کرو اور کمپنی والے آقا دے غلام کاموں کی منڈی میں تشریف لے آنے والے ہوں کاموں کی منڈی دے رہنے والے ہوں مرکزی جامع مسجد پیدے مدینہ نواز جمع ادا کرنے تشریف لیامتیاں والے اور بیان کے کے حضور ہو ذرا فرماؤ پر عالم تصبر دن پہلے ترغمبر دیا تے پہلے ترغمبر زبانی میرے تکا دی آمد آمد تسکرے حضور دی شانو اظمت دے پہلے سنو پڑھو چاہے غور کرو کہ امتیاں توجہ دی نگاہ مارو اور تو جو نظر اپنا در نظر دوڑا کے دیکھو کہ اپنے پیغمبر سڈے نبی پہ آمدا اور سرکار دیا دے کسیدے سن کے کم دعاواں کر کر کے تمنا کر کر کے آر کر کر کے خاص کر کر کے اڈیق دے دعاواں دے کرتے تمنا کردے کر دے, کر دے, دے اہ اپ اپنی زندگی نو مکمل کر دے اے وصیتہ کر کے کہ پترو سونا محبوب اگر تہاڈی زندگی وچ آوے تے سونے دی بارگاہ وچ حاضر ہو کے سادی طرفوں نالے سلام کہنا نالے کہنا کملی والے غلاماں دے اندر انہاں نو داخل فرما لینا تجھ جو کرو تے نبیاں دے امتی ساڈے نبی دی امتی بن واسطے ساڈے نبی دے غلام بن واسطے کسے دعاوے کردے رہ کہ میں تمنا کردے رہ کہ میں خاص کردے رہ کہ میں تڑپ دے سیر دے رہے اڈی اڈی کے اخیر وسیطا کر کے دنیا کو تو تردا اور یہ درد اپنے ول بھی چاہتی مارو اپنے ول بھی غور کرو دعا کی نہ تمنا کی خاص کی نہ نہ پیا نہ نہ پیا نہ اڈیقنا پیا نہ درو تمنا دعا کرنیا پیا دیا پیادوں ہر تمنا اور تڑپنے اور نے دے اور اڈیقنے دے اللہ نے وہ شانہ والا پیارا بابو کملی والا سل والا سلو سال گناگارمایا فرمایا لقد من لاہو لقد من لاہو الملی لقد من المنی ستی رسولا فرمایا ضرور ضرور مومنو میں تو دیتے احسان کیتا ہے بولو میں کے بولو جنہیں احسان ہوا ہے مومینو ضرور ضرور میں تو دیتے احسان کیتا کی کس بات کا فرمایا سبحان کا میں تواڈے وچوں توانو اپنا شاناں والا محبوب رسول عطا فرما چھڈ جائے سبحان اللہ جنہ مومن ہتے او رسول والی نعمت ملی کہ اللہ نے احسان فرمایا ہے رسول والی نعمت دے کے اج او میمان والے اج او ہی نیکو کا سرکار دا کلمہ پڑھن والے حضور دے گناہ آج اپنے آداد کلمہ پڑھنے والے سرکار کے غلام جمع کر کر کے اللہ جی اس نعمت والی توجہ دلا دلا کے اس طرح ذکر کر کے انہوں نے گرمارا نے اس طرح ذکر کر کے انہوں تڑپا رہا نے کہ جشن نیلا دی گھر گھر مناؤ سدی جشن نیلا دی گھر گھر مناؤ سبھی آ ہم تمہارا تمہارا نبی صلی اللہ رہا ر گٹ کے دروج پر سلو جشن نیلا دی گھر گھر مناؤ سدی آخو جشن نیلا د گھر گھر مناؤ سدی آ ہمارا تمہارا ندی گجول سے ہزار یا ندی ن سنو ہو سکتے کوئی بد باطل کوئی بد مذہب کوئی بد عقیدہ بے دبر اپنے جشن دیو بند منان والا اپنے ملا ملوانیاں مرے ہویاں دی برسی منان والا او نہ اپنے مرے ملوانیاں دی یاد منان والا تے اوناں دی یاد وچ جلسے جلوس کڈن والا ہو سکدا کوئی بد مذہب بدہ بد قیدا نجدی وحادی موجودی تبلیغی احراری کانگریسی اے نبی پاک دے بدعات تے گستاخاں دا ٹولا ہو سکدا آکھ لو جی گھر گھر مناؤ سکتی جشن اے مصر کا کی علامت ہے جس طرح کے انتابر موجود ہے حوالہ نوٹ کرو براہی نے کتنے مالی خلید احمد امبیٹو نے لکھا دے بڑے گرو نے بھی کسی عیسائی نے کدھی کھتری نے کدی کسی بامن نے کدی کسی یہودی نے کدی کسی عیسائی نے کدی کسی نصرانی نے کسی غیر مسلم نے محمد الرسول اللہ سمجھ کے میرے نبی کا میلاد کیا بولو پتا لگتا ہندو سکھ چوڑا عیسائی نصرانی کافی مشرق بئی مان میرے نبی نو محمد رسول اللہ سمجھ کے انج تک نبی دا میلاد منایا پتہ لگتا ہندو سکھ چوڑے چمار یہودی نصرانی خطری سکھ میرے نبی کا میلاد دے بولو میرے نبی کا ملاد منا جا نبی دا ملاد منا والن یہ کہ کہ اے تے بہت ندائے رسول خدا میں شامل ہیں یہ مشرکوں کی علامت ہے فیلے میلا معذلہ تو میں حوالہ دینا فضل تے کمال اے دا نا ہے کہ ملکرا عقیدے دا گرو گنطال بھی آ کہ نبی پاک دے میلاد تے خوشی تے مسرت اظہار کرنے والے اس نعمت پاک سے شکر ادا کرنے والے مسلمان نے <متحدث> بولو جی مسلمان اچھی بولو جانا شاقے شاکر پشاقہ بولو کون نے گونجا پسلان جہاں نوی پاگ میلاد سے خوشی تے مسرت اظہار نہیں کرتا اور اس نعمت پاک پاس اللہ کا شکر آدھار نہیں کرتا وہ مسلمان نہیں بولو مسلمان اے, اے, اے میں اپنے کو گل نہیں کرتا متے کوئی آکے کوئی آخ ویک جوش چاہ سانو کافر بنا گئے سانو فلاں بنا گئے اللہ ددل اسا مسلمانہ نو کافر بنانو والے نہیں کیونکہ سادے کول مشن دا تعلی ہجویری والا سڈے کو مشن ہے خواجہ اجمیری والا سڈے کوشن ہے فرید والا سڈے کوشن ہے محدث علی پوری والا سڈے کو مہر علی والا سڈے کوشن ہے سے جلی والا سڈے کوشن ہے مونا علی والا اور سڈے کو مشن ہے مدی گلی والا بلند اللہ ایسا مسلمان نامر بنان والا نہیں مشرق بنان والا نہیں بلکہ مسلمانہ دا تعلق متی دے نال, اپنے نبی نال جوڑن والے ہیں اور سڈے کو مشن اکا پاک جنہ نے کافر مشرقا نبی پاک شانا تے شانا دے چرچے کر کر کے حضور کی تے عظمت دے ڈنکے وجا وجا کے اپنے نبی پاک دا کلمہ پڑھنے کی سہدت تو بہراور فرمایا سرکار دا غلام بنایا اصا مشرق بنا والے بولو کافر بنا والے بولو میں جی گل گلتے ربی ال شریف کا چن چڑھے چن چڑھدے ساری او نام ملک منکرا بدمزب دیا شرک دیاں پتاریاں کھل گئیاں ان مداری گریا پٹاریاں کھل گالے گل گل تھی فضول خرچی ہے لانے نے چنڈے لجاوٹا کردے مٹائی بنتے نے یہ جوں کردے کردے یہ ویکو دب جی شرکا درکجائی کورہ پ گروی ہاتھ کا نامی عقیدے گرو کی دے دے گرودی کتاب نواز خاں بوپالی کتاب اس کتاب کے سفا نمبر بارہ سطر نمبر دو پات لکھی جدہ غور نہ سن لو سو جس کو سو جس کو حضرت کے میلاد کا حال سن کر فرحت حاصل نہ ہو فرحت حاصل نہ ہو اور شکر خدا کا حصول پر اس نعمت کے نہ کرے وہ مسلمان وہ مسلمان ہیں آ کتاب میرے ہاتھ سے موجود ہے غیر مکلدہ میں گرو نواب صدیق سرخاب پالی دی کتاب سفا نمبر بار ذکر بھی بارہویں والی سرکار دا بولو ذکر بھی گج کے بولو جڑا خوش ہو کے بولے گا دعا گا ذکر بھی بارہویں والی ذکر بھی باروی والی سرکار کتاب دا, دا بھی سفا نمبر بار ہے باروی والی سرکار دا ذکر کر رہا جی دے بارے وچ شارئی سلام اس سندان کا ذکر کر رہا نے فرماندے پہ کہ خدا نے نہ ناخدائی کی خود سی صفی نے نہ خدا کی خدان ناخدائی کی خدشان سی نے کی کہ رحمت بن کے چھائی بارنی شب اس مہینے کی کہ رحمت دل کیا کھو کے رحمت بن کے چھائی بارہویں شب اس مہینے کی ردی المی دو کی دنیا ساتھ لے آیا دعاوں کی قبولیت لیت کو ہاتھوں ہاتھ لے آیا کتاب میرے ہاتھ موجود کوئی ماں دال ملاد منکر اگر فقیر محمد اکنجی کا دتا حوالہ گل ثابت کرے پنجا ہزار نقد انعام حاصل کرے سر کامو کی موسیقی کھلے میدانے کھڑا کر کے ٹوکے نال لا دے لفت دے نارا پکے اسٹام سر قلم تول معافی تو جی حوالہ ٹھیک ہے گل کریے دعوت دا آ جاؤ آ جاؤ ساری نہیں منتے تے منو کسی سنی برے ریالی میں دی نہیں من دیتے نہ منو پر خدا دا واسطہ دی اپنے گرو اپنے عقیدے دے گرو مول نواب صدیق حسن خان بپالی واپی دی گلتے من لو کیا ٹھیک ہے نا ای کتاب میرے پاس سو جس کو حضرت کے میلاد کا حال سن کر فرحت حاصل نہ ہو فرحت دمانہ کی بولو جڑا خوشی کا لفظ خوش ہو کے ادا کرے گا دعا کراگا یا اللہ ذکر مصطفیٰ دے سدقے اس مبارک جمے دی مبارک جہی قبولیت والی ایک گڑی ہے اس مبارک قبولیت والی کڑی دے سدکے جہا خوشی کا لفظ خوش ہو کے ادا کردہ مولا دنیا تے بھی خوشیاں نصیب پرما قبرو حشرت کی خوشیاں نصیب فرما بولو مولو مسرت کا مانا کی ہے مسرت کا مانا کی ہے سو جس کو حضرت کے میلاد کا حال سن کر فرحت حاصل نہ ہو اور شکر خدا کا حصول پر اس نعمت کے نہ کرے وہ مسلمان ہیں بولو وہ مسلمان ھائی ہیں ھائی نہیں ایسا کافر نہیں بنا دے اصاہ آ جاؤ ج کافر والے کھاتے شامل ہو پیا جو اپنے گرو کی من کے نال مل کے نبی دے میلاد دیا محفل سجا کے خوشی تسرت کا اظہار کرو سرحد کا اظہار کرو اور سنمت اللہ کا شکر ادا کر کے سارے نال شامل ہو کے تصوی بھی مسلمانوں اپنا نام داخل کرا لو کہ ٹھیک ہے نا آلہ کے پتل میں گلا آؤ پھر ہو سکتا ہے کوئی آخ اے جلوس اے جناب جی اے جلوساں دا پروگرام یہ نہ سنی بریلیاں مولویا اے یاد ہے لوگ کا پروگرام اے پر ما ماشاد دل آد فضل تمال دا نا ہے کہ دے پیو دے بھی نبی دے میلاد دے پاک دے جشن منان اور نبی پاک دے دلاد نبی دے جلوس مبارک نکالن اور اس بات کا ایلان نے حرکت کر کے کہ جیڑا عقیدہ نبی میلاد ال نبی کا جلسہ کرنے والا اور نبی پاک دید میلاد نبی دے جلوس مبارک والا سنی ہنسی بریلی مسلمانا با ہوئی پروگرام کے سچے ہکے حق کے میرے ہاتھ اخبار دا فوٹو اور تراشے محفوظ کیتے ہوئے نوائبت اور وفاق پندرہ ربی سن ستتر دا اے کا خبر ہے روز نامہ نواز وقت اور وفاق دی پندرہ ربی ال سن ستر دی اے اتنے فوٹو بھی لگی ہوئی ہے تھلے لکھیا مولانا عبید اللہ انور اے جو بندیاں دا شیخ تفصیل جو بندیاں شیخ تفصیل مولوی احمد علی شیرا والے گیٹ لاہور والے کا پتر بارے میں لکھیا ہے مولانا عبید اللہ انور نسبت روڈ پر عید میلاد النبی نبی کے ایک جلوس کی قیادت کر رہے ہیں جو بندیاں کا مولوی ابد اللہ انور انیس سو ستر چسبت روڈ تو عید میلاد النبی دے جلوس دی کی کر رہا بولو اور سانو عید میلاد النبی دے جلوس دے وچ یہو جا پروگرام دیکھ کے شرکت تبدی فتوا لانا لو تے بار بارے پڑھ کے سنا والے اے بدتا میں اور اللہ دے پیارے پیغمبر درمان کو لا تو زلالا کو لا تو زلالا کو ہر بدت گمراہی ہے اور ہر بدت جیڑی ہے وہ جہنم والے لے کے جائے گی لہذا ندی دے سے صحابی نے نہ کوئی عید ملاد دا جلسہ نہ کوئی عید ملاد کا جلوس کٹیا مالو اور لے ہو اور سانو جہنمی کانا والے ہو اپنی منزی تھلے برا ڈنگوری پھیرو نہیں تے محمد کمیزرین کو تاری منجی تھلے سوٹا فیری <laughs> محمد کمیزرین کو جے نہیں تگویر سو راشا ہوا جائے ہاتھ اگر تناب ایڈی کمزوری پیدا ہو گئی ہے نہیں اپنی مجھے تھلے ڈگوری پھیر سد محمد اکم ہوا کو وکو منجی تھلے سوٹا پھیرے سوٹا پھیرے کہ تسلام بھی یاد کرن. شاید شاید. کرو خدا دی قسم ہو سک بہلی آ کے رنوی جی صاحب بس ایمے جوش میں آ کے اس طرح دیا او کرتے کرا رہے وہ کدوں بادشاہ جانے بادشاہ ہاں کدی سنیا ہی نہیں تو سر ہی نہیں کی میرے ہاتھ دیکھو ربیو لبل کا مہینہ آئے پوسٹر اشتہاریاں کد کڈ, کڈ کے لکاں پہ چاہتے نے پھر ایو جیاں چھوٹیاں چھوٹیاں اشتہاریاں چھاپ کے انج جی لکانے گھر سنے بچہ دے, سوٹ دے, سوٹ دے گا. صحیح گل دیکھو اا میرے جناب صدیقی ٹرسٹ نسین پلازہ میشتر روڈ نزلس بیلا چاو کراچی نمبر پانجتوں شائع ہویا اے اپنا دی جی اخبار ایک چھوٹا جنہ ایک اشتہار نہیں اشتہاری ایک چھوٹا جنہ اشتہاری اتے ودی سرخی لگی یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کے کہیں بھائی عید ملاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آڑ میں غیر شری حرکتیں علماء کرام کی دردمندہ ناپیل لکھی ہے ضلع ڈیرا غازی خان کے مختلف شہروں کو ڈیرا غازی خان شہر پیر عادل یارو کھوسا شاہ صدر دین شادن لنڈ اور بہر توسا شریف کوٹ کسرانی طبی کسرانی اور وہ کے جلجت اور معروف علام نے اپنے ایک اخباری بیان میں کہا ہے کہ بارہ ربیع الاول کو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانے کا جو رواج آئے دن مختلف اضافوں کے ساتھ ہمارے ہاں جس طرح مربت ہے اس کا نبی صلی اللہ وسلم کے صحابہ کرام تابعین تبا تابعین کے زمانہ میں کوئی پتہ نہیں بلکہ کابل اللہ حق کے ارشاد کے مطابق صحیح یہ ہے کہ یہ رسم ہم میں عیسائیوں اور ہندوؤں سے آئی ہے گج کے آخو بے شمار لانا ایسے پلیتا پہننے کہنے نے نے فتوا دیتا ہے اے عید میلاد نبی رسم جہی ہے یہ وچ عیسائی کے ہندو چی اور مسلمانوں خدا کا واسطے دسو اج تک کدی تصا عیسائی نو نبی پاک دا عید میلاد بنا دیا اس نظریے کملی والا نبی آسوس دما محمد اللہ تے سارے نبیا دا امام تے اللہ دا رسول ہے اس نظریے کدی عیسائی تندو نبی پاک دا میلاد مناد ویخیا جائے اچھی بولو کچھ کے بولو معلوم ہوں یہ پلیتوں کا ٹبر یہ پلیتوں اے پیڑیاں دا ٹبر مسلمانوں کا تعلق نبی پاک چاہو دے نالو کٹنا نے اپنے پاک انگریز کافر کا مشن اور پورا کرنا چاہتے نے کی مشن سی انگریز کافر بئیمان دا وہ سی کہ مسلمانوں دا تعلق اپنے نبی نال کٹ جائے تاکہ مسلمان اپنے نبی والو اپنا تعلق توڑ لین تعلق نبی والو ٹوٹ جائے گا پھر جذبہ جہاد ختم ہو جائے گا پھر محبت مصطفیٰ نہ دے سینے میں چھو نکل جائے گی جب محبت مصطفیٰ نہ دے سینے میں چھو نکل جائے گی اے بزدل ہو جانگے دغیارت ہو جانگے لیکن کی پتہ سی کہ اے تھے او نے جنہ نے اوس انگریز دے ملکس فرنگی گیاں دے کیرہ پانچ کے سبہ دا اعلان کیتا شائر مشرق دکٹر اقبال کہندہ ہے کہ خیرہ نہ کر سکا مج دان سے فرنگ ہیرا نہ کر سکا مجھے دان سے فرنگ ہیرا نہ کر سکا مجھے دان سے فرنگ سرما ہے میری آنکھ کا خاک نجف ہے میری آنکھ کا آخو سرما میری آنکھ کا خاک مدی نہ نبی پاک کے میلاد منانے دیکھو کھے پریت لفظ بول دے رہے آخر یہ رواج ہم نے عیسائیوں اور ہندوؤں سے آیا ہے کیا بھائی عیسائی تو ہندوؤں میں چی رسم آئی ہے اچھی بولو ہر ویک لو اے اپنی ثقافت قلبی اپنے اندر دی اگ واسطے اے کمینے اے پلیت اے خطری ذہنیت رکھن والے اے ہندوانہ ذہن رکھن والے اے تے مشرقانہ ذہنیت رکھن والے کھڑے نا پہ کہ یہ رسم ہمیشائی ہندووں میں آئی ہے میں دعوت دینا کیا اگر یہ رسم وچوں عیسائی <سؤال> ساڈے بچ عیسائی تندو آئیے کہڑی رسم نبی پاک میلاد کا جلسہ کرنا نبی پاک نبی کا جلوس مبارک نکالنا ہندوس میں دعوت دینا تے مطالبہ کرنا تے پوچھنا اور دسو اس رسم نوسائی تندو کی رسم کہان والے ہو آخباری رپورٹ نوائے وقت اور وفاق پندرہ ربی الابل اینیس لگی ہوئی لکھا مولانا ابید اللہ انور نسبت روڈ پر عید میلاد النبی کے ایک جلوس کی قیادت کر رہے ہیں میں پوچھنا اے جڑا عید میلاد النبی دا جلوس انیس سو ستر چی عبید اللہ انور دو بندی ملا نے جلوس دی قیادت کی ہے. اور عید میلاد النبی دا جلوس منایا اصل پوچھنے یہ عیسائی کا پوپ اے کہ پادری کے, کے ہندو گرو ہے منہ بار رکھنے اور رسم ہندوس تو دسو پھر نیلاد الن نبی جلوس کی قیادت کرنے والا موریہ بیسائی کا پادری پوپ اور رکھا میں ٹبر نو اگے توپ اکو فیر ہو سارا ٹبر ہی اڑ جائے کیوں بھائی اصا بھی منہ میں جب بار رکھنے نوی پاپ کے گلاب سنی برینی مسلمان سرکار ملاد تشن منا اے رسم ہندو عیسائی بھی آئیے دسوڈ سامنے حوالہ دے رہا اگر حوالہ غلط ہوئے، کرو بات غلط ہوکیر محمد اکمری کا برملا اعلان ہے پنج ہزار روپیہ نقل امام ہے کن ہزار تے لوکاں منگ کے نہیں دیا گا دے جا سکا رائے خدا تیرا اللہ بوٹا پٹے گا لکا کوئی اللہ کی کسمیں اپنی گلا دا اگر میرا دتا لال غلط ثابت کر دے پنجہ داری نام لوگ نا تو سر قلم خون ما پے حوالہ ٹھیک ہے ہندوؤں سے ہے بولو اس رسم ندا کرنے والا دو بندیاں کا ماحول بہاد اللہ انور اے دسو عیسائی کا پادری ہے کہ پوپ کی دسو گرو جنہیں جشن منایا تو عید میلاد النبی دروستی کی عادت کی پھر اگر سنو دوسری رپورٹ روز نامہ نوائ بکت پیروار کا چودہ ربی الابل تیرہ سو انانوے ہجری کا بارہ فروری انیس سو انسی کا ایجے دو سال بعد ایک پروگرام ہوا لاہور مسجد نیلا گمبد میں عید میلاد النبی عید میلادن رل کے بولو عید میلادن عید میلاد ان نبی کی ایک تقریب سے میاں توفیل محمد نیا تو فیل محمد, محمد مدودیاں دا اے جماعت اسلامی نہیں بلکہ جماعت غیر اسلامی اے نا دا امیر سی نیا تو فیل محمد اور نواب زدہ نسر اللہ خان اے بھی بھابیاں کا پوپے حکے والا ابھی بھابھی نواب نوابزادہ نسر اللہ خان خطاب کر رہے ہیں اور بائیں جانب مولانا مفتی محمود بیٹھے ہیں اور عید میلاد النبی جلسے عید میلاد النبی جلوس نو یہ کہنے والے رسم ہمیں ہم عیسائیوں اور ہندوؤں سے آئی ہے میں پوچھنا بولو نیا تو فیض محمد اور نوابزادہ نسر اللہ خان اور مولوی مفتی معمود جو دا گرو گنٹال جہاں مر گیا ہے. اے سارے دے سارے مسجد نیلا گئی میلاد الن نبی کا جلسہ پک کرتے بولو اگر یہ رسم ہندو چوائیے تو میں پوچھنا یہ دے اپنا کی نے گرو دے پادری نے کہ پوپ میں نہیں کہنے ان میرے موہ زبان ہے طاقت بھی ہے سارا جشن رونکا بہارا ویک کے عید النبی دی آمد آمد کے موقع تھی اشتہاریاں کڈ کے یہ رسم ہمیں ہندوؤں ایسائیوں ویسے آئی ہے جہاں یہ گل کہ میں بھی کہہ سکنا پھر اے رسم ہندو عیسائی وی ہے میں پوچھنا یہ ابد انور اور میاں تو خیر محمد اور نواز دادا نے سر لکھا کہ مفتی محمود کہن کہہ سکنا یہ عیسائی دے پادری نے عیسائی کے پوپ نے ہندو گرو گندال نے کہن بھی کہہ سکنا لیکن کہنا بولو کہہ سکنا پر کہنا کی اپنی ایسے اشتہاری روشنی بچی پتا لگتا ہے یہ رسم ہندو عیسائیوں سے آئی ہے ادا ہے آپ پھر فیصلہ کر لسائی دے پادری ہو دے پوپ ہوا ہندو گنٹار بدلے میں کہنا نوی پاگ کا میلاد منا والا نبی پاگ کی خبر سن والا نوی پاگ کا حل سن کے سرحد کا اظہار کرا اس نے اللہ شکر ادا کرنے والا نہ عیسائی ہے نہ ہندو ہے بلکہ نبی پاک دا غلام مسلمان ہی. کیے بولو اور کی بولو یار ج مسلمان اچھی کینے؟ جیسا کہ میں نواب صدیقی غیر مکلد وافیہ مولوی کتاب تیرہ سو پانجی ہجری دی چھپی ہوئی ہوں چودہ سو نو ہری ہو رہی ہے تقریباً ایک سو سال اپنے ایک سو پانچ کے باقی کنے چار نو ایک سو تین چار سال پرانی کتاب اب میرے ہاتھ میں موجود ہے سفا نمبر بارہ ستر نمبر دو لکھے سو جس کو حضرت کے میلاد کا حال سن کر پرہت حاصل نہ ہو اور شکر خدا کا حصول پر اس نے کے نہ کرے وہ مسلمان ذرا بول کے گل کرو چکھو نا یہی نہیں پکڑتے یہ تصیں نہیں سنیو ہو کر رہا ہے وا دیا گرو خود ہے کہو جس کو حضرت کے میلاد کا حال سن کر فراحت حاصل نہ ہو اور شکر خدا کا حصول پر اس نعمت کے نہ کرے وہ مسلمان بولو وہ مسلمان اصل ہمیں آ جاؤ سڈے نل مل کے نبی نے میلاد دی خوشی کرو اس نعمت اللہ دا شکر ادا کرو تو مسلمانوں دی لسٹ چ اپنے آپ دا نا درج کرا لو داخل ہو جاؤ تو جے جا نہ داخل ہو سالوں کی فرق سرق پہن اے کہنا ہی کہنا ہے جشن میلا گھر گھر مناؤ سبھی جشن میلا گھر گھر مناؤ سبھی آ گیا ہے ہمارا تمہارا نبی جشن میلا گھر گھر مناؤ سبھی آ گیا ہے ہمارا تمہارا ندی او ہمارا ندی وہ ہمارا ندی سب سے آلہ او ہمارا سب سے بالا ہمارا اپنے کا پیارا ہمارا ہمارا ہمارا نبی وہ ہمارا نبی تو مالو کا دولا ہمارا نبی کہو صلی سلاہ آؤ مویسوں اللہ دے فضل نال فضر میں ریکارڈ بڑا سام سام کے رکھا ہے میرے حد اندر روز نام جنگ لاہور کوئٹہ مور خاطی مارچ انیس سو تریاسی کا بولو انیس سو تریاسی کا ایک اخبار دی کٹنگ میرے ہاتھ موجود ہے لکھنے والا مضمون لکھ کہہ لکھدانا کاریہ آپ نے روز نامہ جنگ کی ایک گزشتہ اشات میں حضرت مولانا کا ادبدن بھی امرتسری پر ایک مضمون سپرد قلم کیا تھا جس میں آپ نے مولانا کی سیاسی زندگی اور دینی حیثیت پر روشنی ڈالی تھی مگر ان کا ایک کارنامہ جس کا ثواب انشاءاللہ رہتی دنیا تک ان کو ملتا رہے گا اے لکھنے والا ایک وادی ہے وادی کہ اپنے وادی مولوی داود غزل دے بارے میں اخبار میں لکھتا پیا کہ ایک کارنامہ جس کا ثواب انشاءاللہ رہتی دنیا تک ان کو ملتا رہے گا نظر انداز کر دیا شاید اکثر لوگوں کی طرح آپ بھی اس بات سے واقف نہ ہوں یہ بات سب کو معلوم ہے انیس سو تک اس برے صغیر میں مسلمان محسن انسانیت تو جگرو انیس سو تک اس بر شریر میں مسلمان محسن انسانیت صلی اللہ علیہ و وسلم کے یوم ولادت کی اہمیت سے بالکل غافل تھے خال خال لوگ بارہ وفات کے نام سے کچھ حلوہ کھیر پر ختم شریف پڑھ کر بچوں یا گرا میں تقسیم کر دیتے تھے مولانا مرحوم یعنی دود غزل باپ یا نا گرو مولوی مولانا مرحوم کے اما پر مجلسرا علیہ السلام کی ورکنگ کمیٹی سے ایک ایجنڈا جاری ہوا جس کا متن احاط میں بھی سرور آلم تھا انیس سو سینتی کی گل ہے بھائی جی پاکستان بننے تو دس سال پہلا بولو پاکستان بننے تو بھی دس سال یا بول کے گل کرو جاگو جاگو اس وقت جاگنے دا وقت ہے ہوشیار ہونے دا وقت دقت اللہ کا بہت تیزی دن قریب آ رہا ہے جاگو تے نالے جگاؤ تے ووٹ او جڑا نظام مستفا کا دائی اور آشک ہوسے پولیس نو ووٹ نہیں دینا جڑا گلیاں تے سڑکاں تے بٹے سٹا کے ہوں نمبر پاوے کہ میں جناب اپنا شہر دا خیر خاوا پہلا کنے سال تک ستے رہے ہو اج آ کے تتر سٹانے تڑکا بنایا یاد آئی نے گلیاں دیا نالیاں بنایا یاد اگر اپنے پلے پلو اور جتوں جتوں تک ہو سکے اے تقریبا ایک اپنا پی دن حال باقی نے جتوں جتوں تک ہوئے میرے پروگرام نا دوسرا بتا نہیں دی خاطر ووٹ دیتا ہے گلی کی خاطر ووٹ دیتا ہے سڑک کی خاطر ووٹ دیتا ہے کنیکشن کی خاطر ووٹ دیتا ہے اور اپنے گھر کا کنیکشن خاطر ووٹ دیتا ہے گلے کی خاطر ووٹ دینا نہ نالے خاطر ووٹ دینا نہ بازار کی خاطر ووٹ دینا اگر ووٹ دینا تو نظام مستفا کی خاطر ووٹ کیا ٹھیک ہے اور سنیو جاگو اپنے قسم پا لو اصا کسے کتے بور اہ گہرا نتو دنیا دار اور دنیا پیچھے والے دنیا مردار دان والے کسی کتے نو ووٹ نہیں دینا اگر ووٹ دینا تو نبی پاک دے غلام نوں ووٹ دینا جاعا ہو مستفا کی نعرہ ہوج کے بولو نلکار کے بنا نظام مصطفی چھوڑ دیا برادریاں بے لات مناف چھوڑ دے برادریاں دے اے دین دی خاطر اگر برادری دا معاملہ ہوندا تے امام حسین کبھی بھی یزیدیاں دے سامنے سینہ تان کے کھڑے نہ ہوندے اگر برادری مقدم ہوندی ملک مقدم ہوتا اباد حسین کر بلا جا کے اپنے پتر پتیجے پڑا پورا ٹبر سفا نہ کروا دے خود بھی شہید نہ ہوں لحاظ دکھو اگر ابابے حسین دن دن دن دن رسول اللہ کے گلام عہد کرو کہ صرف اور صرف اج عہد کرنا ہے کہ ووٹ دینا تے نبی پاک کے گلام نظام مستفا لمبردار کہ ڈر جاؤ نرد کردہ پیسہ انیس سو پاکستان بننے تو دس سال پہلے کی گل لکھن والا لکھتا ہے انیس سو تک اس پر برے شریر میں مسلمان محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یوم ولادت کی حیضت سے بالکل غافل تھے خال خال لوگ بارہ وفات کے نام سے کچھ حلوہ کیر پر ختم شریف پر کر بچوں یا گرا با میں تقسیم کر دیتے تھے محلہ مرحوم کے ماہ پر مجلس ایرار اسلام کی ورکنگ کمیٹی سے ایک ایجنڈا جاری ہوا جس کا متن اح یوم ولادت سرور عالم تھا مجلس کے ایک شار ورکر جناب غلام نبی جانبا نے ایجنڈا تقسیم کیا اور مقررہ تریف پر مجلس ایرار کے دفتر جو نیشنل بینک سامنے والی بلڈنگ کی اوپر والی منزل کی بیٹھک میں تھا اجلاس منعقد ہوا افتتاحی تقریر مولانا داؤدگزنوی کی تھی بابیاں بننے پر بنے مولوی دی انیس سو دی اے تقریر ہے تو جکو تقریر دے الفاظ نوٹ کرو مولانا داؤدگن نے کیا کیا انہوں نے اجلاس کا مقصد بیان کرتے ہوئے فرمایا صاحب انہوں نے بولی میں سناوا نا کیوں کی بولی سننا نے بابیاں نے مولوی کی بولی صاحب یوں تو اللہ تعالی نے انسانوں کی رہبری کے لیے تعداد میں پیغمبر مبوز فرمائے لیکن عرصہ دراز سے صرف دو امتیں قابل ذکر جی چلی آ رہی ہیں مسیحی اور مسلم مسیحی دنیا بھر میں اپنے نبی کا یوم بلاد بڑے تج کو احتشام سے مناتے ہیں لیکن افسوس کا مقام ہے باپیاں دا دا کا مولوی تو اربرن نہیں کہنا لیکن افسوس کا مقام ہے کہ اسلامی دنیا موسن انسانیت کے جشن ولادت کا کوئی اہتمام نہیں کرتی وادیاں دا مولوی بھی دودگ بھی کرتا افسوس دا مقام افسوس دا مقام ہے اسلامی دنیا اسلامی ممالک توجہ کرو دیکھو کی کیا کرنا افسوس دا مقام کہ اسلامی دنیا موسن انسانیت کے جشن ولادت کا کوئی اہتمام نہیں کرتی آج کا اجلاس اسی طرح سے بلایا گیا ہے میں مولانا عبدال کریم صاحب موبالہ سے عرض کرتا ہوں یہ بھی انہوں نے گروسنگ کا بندہ ہے عرض کرتا ہوں کہ وہ اس جمن میں کوئی طریقہ تجویز فرمائے اس پر مبالا صاحب نے بارہ ربی الاقل کے دن کلا دن بولو گز کے بولو بارہ ربی الابل کے دن ایک جلوس کی تجویز پیش کی ا جلوس نبی دی ولادت کا کدن واسطے کہڑا دن مقرر ہویا بولو آ جے نہیں جی نبی دی ولادت ناؤ ربی الفاط دعوت کرنا لے بارہ وفات میں نا وا کسے دے کے بچہ جمے بچے جمن والے دے خوشی مسلوت کا وہار کردہ لہٰذا نبی کی ولادت کا جشن منا لو کہ جنہ جی مر جائے اپنے مکان پھوڑ پاؤ اور گلے نال گلا جوڑ کے رو رو نبی خوبی موایا پھوڑی پا پھوڑ پا لیکن راستہ نبی دے سوگ دی پوری نہیں اٹھانی کیونکہ سڈا ایمان ماں ہے تھوڑے گھر دیا کتاباں بھی دس ہمیشہ شریف گواہ کہ نبی زندہ ہے نبی اٹھاؤ کتاب جلال فام پھر سلا سلام علاخی النام اٹھاؤ اٹھاؤ حدیثی کتاب ابو شریف اٹھاؤ حدیثی کتاب نے الفاظ میرے دے اے موجود نے فرمایا ہر رم الدل اور لکھا جلال فام والے نے اگے الفاظ بھی لکھے ندی اللہ اللہ, اللہ, اللہ, دے پیارے نے فرمایا کہ میں اللہ نے فرمایا کھانے مٹی فرما دیتے یو روزہ کو اور رزق بھی دے دیکھو نبی پارک وش نے ولادت دا پروگرام تے جلوس کڈنے دا پروگرام کیڑی تاریخ نو بولوی <تصفيق> <ایتی> بولو <تصفيق> جنہاں تاریخاں مقرر کیتیاں جنہاں نے ولادت پاک دے جشن منانے دا پروگرام تاں کردے نے سنی بریلوی نہیں اے وادی جو بندی تے احراری مولوی ہلکے تے کردے نے جلوس کی تجویز پیش کی جس پر مولانا سید عط اللہ شاہ صاحب بخاری اے بھی دیوبندیاں دا گرو مولوی اے پاکستان دا دشمن تے کانگریسی ملوانا ساری زندگی اپنا پاکستان دی مخالفت کردا کردا مر گیا اے عط اللہ شاہ بخاری ہوئے لکھیا مولانا سید عط نے فرمایا کہ اس سلسلے میں دو چار دن پہلے کچھ علاقوں میں سیرت پاک پر جل سے منعقد کیے جائیں تاکہ لوگ شامل جلوس ہونے پر امادہ و تیار ہو سکے شیخ حسام الدین نے فرمایا اس کے لیے پوسٹر شائع کرنے اور لاؤ سطح کر دریا وغیرہ کے لیے ایک اچھی خاصی رقم درکار ہوگی اور ایک صاحب غالباً اصغر نام تھا کہنے لگے ہم چندہ وغیرہ مانگنے کو تیار نہیں لوگ ہمیں پہلے ہی لوگ پہلے ہی ہم کو ککڑ خور کہتے ہیں ککڑ خور کے ککڑ چور <laughs> میرا خیال ہے ککڑ چور ہی کہیں ہونگے ککر لے بلانے نا خان البتہ سن yeah. نا نا. باہر چلو اخبار سے ککرخو ککر ہی کر لو گے ہم کو پہلے ہی ککرخور ہے آخر میں چاہتی افزل ہاتھ کی تجویز پر یہ کہہ کرو پیا کی رسید کن کن بولو یہ ایک کرو پیا کی رسید ایک ایک سب کی کاپیاں بنوا کر خاص خاص ورکروں میں تقسیم کرنے کی تجویز منظور ہوئی گلیاں میلاد منان والے حضور گلام سنی ہنپی بریلی مسلمان جوان بچے بھی چنڈا کٹا کر رہے ہیں اور کئی وادی میلاد میں من کر کے پتہ کر رہے او جیب کچرے جی جیب کچرے بچے کوچی جیب کترے جے یہ لنگ دے لنگتے دے بھی جیبان چو پیسے کٹا رہے اج سڈے سنی نوجوانوں نو نیلاد کے واسطے چند کٹا کرنے والے جیب کترا کر لے اور ایمان دے چورو ایمان دے داکو نبی پاک دے دیلاد دے منکیو حضور دی شان شانو عظمت ڈاک مارنے والے ڈاکو اگر ایک ایک روپیہ دس دس میلاد کا چندہ کٹھے کرنے والے اینا دے جیب کترے نے چور نے تو میں پوچھنا جلا ایک ایک روپیہ دی ایک ایک سات کی کاپیاں بنوا کے چا کٹھا کرنے تجویز پاس ہوئیے بولو ایک چور نے ایک کے ڈاکو نے ڈاکو بولو یہ ہو ایک, ایک ایک روپیہ کی ایک صد کی کاپیاں ایک ایک شب کی کاپیاں بنوا کر خاص خال ورکروں میں تقسیم کرنے کی تجویز منظور ہوئی بینک کے چیک کے طریقے پر غور نہ سنو بینک کے چیک کے طریقے پر ان خوبصورت رسیدوں پر لکھا تھا کہ برائے جشن نیلا النبی پورا پیار نہ رکھو سنیو اے ہنتے خوش ہو کہ منکر بھی انیس سو سنیتی چینک دے, اپنا بینک دے چیک دی طرح دے چھ. کاپیاں بنوا کے انہوں نے لکھیا برائے جشن میلادل بولو برائے جشن میلاد نبی یہ چیک بنیاد بنی ہوئی لکھیا ہے کہ رسیدوں پر خوبصورت طریقوں سے لکھا ہوا تھا برائے جشن میلاد النبی اجلاس کی کاروائی سے لاہور شارک اور گزرا والا پنجاب کے بڑے بڑے شہروں کے دفتروں کو مطلع کیا گیا اور ایسا ہی عمل اختیار کرنے کو لکھا گیا چنانچہ پورے پنجاب میں سیرت پاک پر جلسے ہوئے اور پھر اگے لکھا ہے عید میلاد النبی کا سب سے پہلا جلوس اور جو سنی بریلوی مولوی شامل نہیں سی بلکہ دو بندی واپی مولری شامل ہو کے پروگرام بنا کے بیٹھے عید میلاد النبی کا سب سے پہلا جلوس امرتسر انجمن پار سے نکل نکلا آگے آگے کار میں حفیظ جلندری کا سلام لاؤڈ سپیکر پر گونج رہا تھا اس کے بعد ٹولیوں کی ٹولیاں ٹرکوں گھوڑوں اور سینکڑوں پر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت بلند کرتی جا رہی تھی کرو انیس سو بولو بولو یار انیس دے شاہد دے جلوس کے بارے میں مالو مولوی عطا اللہ شاہ بخاری دے دے دے دے دے دے دے مولوی افزل ہاتھ کے پروگرام تول گلام نبی جان پالتے لاری بندی واپیا کے مولوی لیڈر بارہ ربیع ال جلوس نکلیا امرتسر انجمن پارک تو پہلا جلوس جہاں جلوس کے اگے اگے حفیظ لندری دا سلام کار لاؤڈ سپیکر دے ذریعے گونج رہا سی اور اس کے بعد ٹولیوں کی ٹولیاں ٹرکوں گھوڑوں سائیکلوں پر نہ تکلیف نہ رہ ریسا بلند کرتی جا رہی تھی اور اگے رپورٹ لکھنے والا لکھتا ہے کفار کار تھے یہ ملاد نبی دا جلوس ایک جیسے نارا کردی نارا رسالت بلند ہو رہا جلوس نک کے کافر سن ہے بت دلچی بولو یار انجلی جانا گوج پہن ہے بت دا سن ادو انیس سو سینتی کافر ہے بس کا سن اج دیکھ لو کہا جا نبی میلاد دا جلوس ویک کے ہے بستا میں ویسے کہہ دا ہر ہی کر لو اللہ دے ساڈا سنی بریلوی حضرات دا پروگرام خدا دے فضل دے دی تائیب اس مقدس پروگرام دی تائید سنی بریلوی نہیں کر رہا بلکہ جو بندی بہادی دی کر رہے حضرت ہے کہ جدید میں بھی گہر لے رہا کر سو में जो बात कह मैंने तुझे बताया था तेरे जो जो बात बोलता था प्रॉब्लम ये सुना मैंने बात पे और मैंने खुद को बात करते के ही दे ले के और तुम तो खुशी के समय पर बाहर करते हो शायद प्रॉब्लम ये है कि मैं के तो मतलब कि बात तो खुशी तो मुझे नहीं बात कर सकते मेरे को मालूम है कि तू तो पसंद है और तू तो अपनी आदमी तुझे मांगा देने से तो कहां होता रहता है وہ جو